سیدان کے روایت تلیب و میں ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بر ساری بالوبر جہاد اللہ جہاد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں میں کیا جانے والا نیکا گنج اللہ رب العالمین کو باقی یام میں کیے جانے والے تمام نیک مال سے زیادہ محبوب ہے باقی دنوں کا کوئی بھی عمل ان دس دنوں کے نیک امال کا مقابلہ نہیں کر سکتا لوگوں نے پوچھا کیا جہازے کی طبیل بھی نہیں آپ نے سروایا کہ نہیں باقی دنوں میں کیا جانے والا جہازے کی طبیل اللہ وہ بھی ان دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ افضل افزاروں پہ کرنے انجوا بنتی ہی بھاری ہے وہ آدمی جو اپنا مال لے کر اپنی جان لے کر میدان میں گزرتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے پلنگ جی بھی پیشہ نہ اس کا مال لوٹتا ہے نہ اس کی جان واپس پلٹتی ہے یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اس شہید ہونے والے مجاہد کی شہادت کا جو, جو سواد ہے وہ ان دنوں میں کی جانے والی نیکی سے زیادہ افضل ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام ایسا نہیں جو دلحجہ کے ان ذات دنوں میں کیے جانے والے نیکا ہال سے زیادہ افضل ہو اور یہ دس دن جو ہیں دلحجہ کے ابتدائی آج سے ان کا آغاز ہو گیا ہے قربانی کے دن تک دلح جو میں نکلتا یہ کل دس قیام اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی اہمیت قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دس راتوں کی قسم اٹھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ان دنوں میں نیکا مال و کثرت کرتے روبے رکھتے رکھا کرتے یعنی ذو الحجہ سے لے کے ذو الحجہ تک اور جو نو الحجہ کا رولہ ہے جن سے یوم اراتا کا روزہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا پھر اس یہ دو سال کے گناہوں کا, کا جاتا ہے ان نو کے نو دنوں کے روزے یہ بڑے حجر و شباب کے آگے ہیں لیکن جو نو دہم اراتا کا روزہ ہے کریم صلی اللہ وجود روزے رکھتے ترغیب بھی دلاتے ان دنوں میں روزے رکھتے اور پھر دن ہے عید کا دن نبی کریم صلی اللہ اس دن اللہ سبحانہ کو خون بہانے سے بھڑ کے اور کوئی کام بم نہیں یعنی جانوروں کو ربا کیا جائے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر سو خون نہر کیے اور وہ سو کے سو نہ یعنی دس ملک جا کے پہلے دن ہی نہر کیے ایسے تو قربانی کے چار دن ہیں ایک دن عید کا پہلا دن دس اور تین دن اس کے بعد انہیں ایام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایام تشریف یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ بلحجہ یہ تینوں قربانی کے دن ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا میں پہلے دن ہی قربانی کرتے اور حج کے موقع پر سو روٹ نہ اپنی ازواج متحرات کی طرف سے ایک گائے آپ نے قربان کی یہ سب پہلے دن کیونکہ ان دس دنوں کے اندر یہ قربانی شامل ہو جائے پہلے دس دن, دن, دن, دن, دن جا کے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی حیثیت اور اہمیت والے ہیں اس لیے نیک اعمال کیونکہ باقی سال بھر کے تمام دنوں کی نسبت ان میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کثکار تو صلاحار اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کرنے کی توقین سے ہمارے انصاف اڑے بھی سبق گئی زندگی